کچھ بھی نہیں ہاں غلط غلط وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کہوں کہ اسلائیں سکھاتے ہیں اسلحہ بنانا سکھاتے ہیں نہیں اور بھی کچھ ہے سکول کی تعلیم کالے لیکن کیا چیز نہیں جی ہے سکول جی کی تعلیم وہ جی بتاتے ہیں کیوں کر تو ہوں کہ کچھ بھی نہیں خیر کے سوا کیوں کر کروں کہ کچھ بھی نہیں خیر کے سوا سب کچھ بولوں میں کر بو ہے خیر کے سوا سب کچھ میں کرب میں ہے خیر پر بات ہے گرمی پڑھائی جی آئی ہے یورپی سکوان سارا کچھ ہے ایک خیر میں باقی سارا سمجھ لگی ایک خیر ہے جت خیر نہ ہو جی خیر سب ہوتے کا پترو سجڑا کہ اتنے پڑھائی ہے اتے علم ہے اتے روشنی شر ہے وغیرہ مطلب شروع شروع ترقی کی جانا ایک اور مقام پر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ پہلے بتا دیتا ہوں اور ماد سائنس نے یورپ والوں کا مزاج بہت تبدیل کر دیا ہے کتنا خراب ہو گیا کتنا مزاج بیمار ہو گیا ہے کہ اگر اس کا علاج ممکن ہے تو جنگ اظہار سے ممکن ہے نہ تبلیغ اسے ممکن ہے نہ وعض و نصیحت سے ممکن ہے بولا بغیرت کا بچہ جو ادھر جاتا ہے تبلیغ کے لیے بغیرت سے پوچھنے تو کیا لینے جاتا ہے اکبر کہتے ہیں ان کا مزاج اتنا بگڑ گیا ہے دادوں کا کہ سوائے جنگ کے ان کے مزاج کی اسلحہ نہ نہیں ہے ایک بال فروال سائنس نے بگاڑ دیا ہے مزاج گرد سائنس نے نے بگاڑ دیا ہے مزاج غرب اب صرف زہر ہر سے ہوگا علاج غرب اب صرف زہر ہر سے آگے فرماتے ہیں ایک اور مقام پر کہ یہ جو شہزانی پڑھائی ہے سکول والی اس کے اندر ڈبکیاں لگانے سے زبان کو صاف ہو جاتی ہے اردو بڑی صاحب بولتا ہے بندہ یار بڑی صاحب بولنے لگ جاتا ہے لیکن دل باغ نہیں ہوتا دل فلیٹ جاتا ہے دل کا اور زیادہ فلیت ہوتا ہے اور تمہیں معلوم ہے آدمی تو صرف دل کا ہی نہیں زبان تو صاف منافقوں کی ہوتی ہے دل صاف ہو جائے تو جاتا ہے دیک ڈاکٹر اشرف صاحب کیسے لیکن یہ وہی ہیں جو حضرت زبان صاف کر چکے ہیں ان کا پلیت ہے بات میں دنیاوی کے باہر میں دنیاوی لیکن ان لگنی بھی گائے میں سب جس کے بتاؤں جس کو الو میں شیتانی کہتا ہوں, شایتس شایتس ہوں, ہوں شایتس علوم شیطانی کے باہر میں ہوتا لگانے سے تھوڑا سا ایک لفظ کا تجربہ میں نے کر لیا علوم شیطانی کے باہر میں ہوتا لگانے سے زباں گو صاف ہو جاتی ہے دل کا نہیں ہوتا صاف ہو جاتی ہے دل نہیں ہوتا اور فرماتے ہیں یہ جو سکولوں والی تعلیم ہے اس کو یہ انسانوں کی تعلیم نہیں ہے اس کوئی لگ نہیں ہے یہ ہوتا ہے اور وہ ہیں انسان بندر سے بنا ہے تو جب یہ بڑا درخت آئی ہے یہ ایک ایسے شخص سے آئی ہے جو بندر کر اپنے کو سمجھتا اور اپنے بڑوں کو بندر سمجھتا اپنے آپ کو بندر کی شکل سمجھتا ہے اس کی تعلیم سکتی ہے انسان نکالنا بہت ہے الحمد الحمدللہ میں کہا کہا تھا کرتا ہوں کہ سکولوں میں یہ نہیں کہا جا کہا جا سکتا ہے یہ فلاں سکول یا سکولوں میں اچھے انسان یا فلانا اچھا شخص ہے حکومت میں بھی یہ نہیں جا سکتا اچھا آدمی ہے ہاں اچھا جانور جا سکتا ہے فلاں افسر اچھا جانور ہے اور فلاں افسر اچھا جانور ہے فلاں وزیر صاحب اچھے جانور صاحب اچھے جانور ہے وہاں پر انسان ممکن ہی نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہے اور ہمارے میں آ کر کا تھا اپنی بصیرت سے تو اکبر یہ فرما رہا ہوں نئی تعلیم کو کیا واسطہ ہے نئی تعلیم کو کیا واسطہ جنا بے دار حضرت نسبت سمجھے آپ اور فرباد تیار سے سپوروں سے چاہے جتنا مرضی پالی اس کا مرضی نہیں ملا لو آلو آلو فرباد تیار خدا <سطور> کوئی مسلمان یہاں سے محال ہے جتنا تعلیم سکول والی کے ساتھ دینی تعلیم ملا لو بماری تب سارا ملا لو ملا بھی انسان بننا یہاں سے محال ہے مسلمان بننا محال ہے خدا پرست بنا لے <سؤال> خدا پرست بنا <سؤال> کربیعت کو بے قید, اور <سؤال> بے قید کر دینا ہمارے جانوروں کو کھلے جانور ہیں کی کی جو جو جو مانڈ چاہتا گنا پسند بن گیا گنا سولہ بچا کہ ہیں کہتے ہیں ہم نے الحمد اپنے مدرسے کے اندر اسلام تعلیم کی تعلیم کرم امشا کیسا کہتا تھا ماشاء ماشاءاللہ میں نے دونوں تعلیم کو حسین امتزاج کیا ہوا ہے حسین سینت میں نے دونوں کو ملا لیا تاکہ ہم سنو اکبر کیا کہتے ہیں نئی تہذیب میں نئی تہذیب شامل ہے میں بتاتا ہوں کہ دونوں تعلیموں کو ملانے سے نئی تہذیب تحضی اور کیا اس کی مثال دے رہا ہے نئی تہذیب میں بھی مگر تعلیم شامل ہے مگر یوں ہی ہو یا پر میسے جیسے زم زم کو اٹھا کر شرار میں ڈال جائے جائے جائے جائے جائے او حرا حرا او زم زم بلی بول جائے گا اسی طرح کمرہ پر بیٹھ رہے کو لیا ہے ملانا اگر زم لمکے کے اندر اگر یاد اسلامیہ داخلہ سمرے شراب زمزم مل <سؤال> گیا اور اگر مدر سے کیے رالی میں باہر سے سکون کی تعلیم رالی ہو گئی اندر شراب مدر سو بھی بولی تو سکول بھی بولی تو مدر سیدر سیدر سیدر سیدر وہ بھی پیشاب پلا رہے اعلان انگلینڈوں میں بخاری تو بخاری کو لیا ارے بھائی اگر شراب دلاؤ تب بھی دونوں بلی ہوگا اگر کو شراب پلاؤ تب بھی دونوں اس کے ملانے سے ایک بنے پاک نئی تحزیوں میں بھی مذہبی تعلیم شامل ہے یہ شعر یاد رکھنا نئی تعلیم نئی تحزی میں بھی اور اگر یہاں پر یہ کر لو نئی تعلیم میں بھی مگر یوں ہی سمجھ نہیں थी थी थी थी मार। मार। है। है। है, آ رہی آگے فرماتے ہیں اسکول دیا کتابیں پڑھ کے ضبط کر کے چلا دینا چاہیے اکبر کیوں چلانی چاہیے ہیں. ہم ایسی کل کتاب قابل بلے سب سمجھتے ہیں ایسی کل کا بلے سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو سب سمجھتے ہیں خچا بنتا ہے روز پتا ہی کون بولنے کا چاجی کون کیوں اس واسطے کہ سکول پڑھے ہی سکول پڑھے ہی نہیں اچھا اب سنو آگے اب ہمارے لڑکے اسپنسر انگریز اور مال مال فل اسپنسر بھی فلتی تو فرماتے ہیں یہ ہمارے لڑکے جو ہے اب اسپنسر اور مال کے قصے یاد کرتے ہیں کتے کے بچے جہاں بیٹھتے ہیں اسپنسر اور مال اور ڈاربن اور فلانے انگریز کے قصے چھیڑ دیتے ہیں اب غزالی رومی کی باتیں کرنے والے مر گئے فرماتے ہیں گزالی اور رومی کو بھلا کون سنے گا गजाली गजाली और उम्य को भला कौन सुनेगा गो रूमी को भला कौन सुनेगा छिड़ा नगमा असपन सर मल हा फुल छिड़ा नगमा असपन सर मल हूं मां चौदह की पढ़ाई है तो मां चौदह के जिक्र हो کرنا ہے کیونکہ وہاں کرنے میں پاخان کا ذکر کتنے کر سکتے ہیں اور پھر فرمائیے گوڑ جانتے گوڑ گوڑ کس کو کہہ دیں بھائی وکیل یار وکیل گون پیتے ہیں جج بھی ہیں گون تو بغیر نہیں جان سکتے میں جی لڑکیاں بھی جہاں پہ نا وہ بھی ڈون کہ وکیل جج اکبر کہتے ہیں تریقے کے شکل کے وجہ یہ عاشق نے وہ اگریزوں لڑکی ہے لڑکی والا جہاں پہنچی ہے نا وہ مراد ہی عاشق ہو جائے گا میں آخا گا یہ لنچ آشک اگریز وجہ طریقے ان کی وجہ عاشق ہے لہذا اگر پینٹ کھوتے پوا دو سلوٹ مارنے شروع کر دیں سلوٹ مارنا سلوٹ مارنے انہیں سینہ کٹ کے سلوٹ مارنا ہمارے اکبر فرماتے ہیں وہ فقط وضع کے کشتے ہیں نہیں قید کچھ اور وہ کون سکولی وہ فقط مزا کے پشتے ہیں پشتے ہوئے پہنے وہ فقط وہ فقط مزاق کے پشتے ہیں نہیں قید کچھ اور وہ فقط مزا کے پوشتے ہیں نہیں قید کچھ اور بھینس کو گون پنا دیجئے عاشق ہو جائیں نے کلا کلا رکھ دو نا باندر کو آخنا بہت بڑے سکار ہیں پتا نہیں کہاں سے تشریف لائے ہیں یہ اکبر کے چیلا چیلا اس کا نام ہے ڈاکٹر خواجہ محمد پنجاب یونیورسٹی پرنٹیل کالج کا پروفیسر رہا ہے اور دو ہزار دو پچیس ستمبر دو اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے کتاب کا نام اکبر الہ آبادی ہے تحقیقی وطنسی مطالعہ اس نے پیش کیا ہے سنگ لین والوں نے چھاپی ہے تو یہ کتاب اکبر علاقہ کی طرح اس سے میں یہ منتخب شدہ اشعار اکبر خیر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں سمجھ آئی کاش ہوں اسی کتاب انگریزوں نے لکھ رہا ہے توجہ ہے <سيط> لکھ <Leaders> رہا ہے برطانوی, برطانوی حکومت کے اس نظام تعلیم کے متعلق اکبر کے خیالات کی تصدیق خود برطانوی مصنفین کی تحریروں تحریر تحریر سے ہوتی ہے جنہوں نے غیر مبہم الفاظ میں اس کے مقاصد بیان کر دیے ہیں نے جو باتیں چھپانے کو کوشش کی ہے اس کا تکملہ مقامی مصنفوں نے مہیا کر دیا یعنی انہوں نے اگر کوئی باتیں چھپائی ہیں برطانوی مصنفین نے تو پھر ہندوستان کے مصنفین نے وہ بیان کر دی ہیں غرض انگریز کے تعلیمی نظام کے متعلق ایک مکمل نقشہ ہمارے سامنے موجود ہے انگریزوں نے ہندوستانیوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری اس لیے قبول کی کہ اس سے ان کے چار بڑے مقاصد وابستہ تھے چار مقصد اول یہ کہ جدید علوم بالخصوص فلسفہ اور سائنس وغیرہ لوگوں کے دلوں سے اپنی قدیم روایات کی بابت یعنی اپنے قدیم روایات کے متعلق نفرت پیدا کر دیں گے قدیم روایات سے ملازینی روایات کی انسانی روایات جو مسلمانوں کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی تھی تو ان کو کیا ان ست... سے نفرت پیدا کر دیں گے کون وہ اور سائنس کی پڑھائی یہ لانٹی کہتے ہیں جی پڑھائی میں کیا وہ کہتے ہیں یہ فلسفے اور سائنس کی پڑھائی سے نتیجہ ہوگی اور بال و مذہب بیزاری پر مرتبہ مذہب کے ساتھ بیزاری اور نفرت پیدا ہو جائے تو ہم یہ کہ ہندوستان میں ایک ایسا گروہ, پیدا, گروہ پیدا, پیدا ہوگا جو انگریزی تہذیب و معاشرت کپڑے لیے مثالی نمونہ دلوقتي دلوقتي دلوقتي قرار دے گا اور اس کی تقلید کرے گا اس کے پیچھے چلے گا تیسرا یہ کہ اس سے انتظامیہ کے معمولی اور کم تنخواہ پانے والے عہدے دار پیدا ہوں گے جو انگلستان سے منگوائے جانے والے ملازمین کے مقابلے میں بہت کم تنخواہ پر کام کریں گے تیسرا مقصد یہ جی رکھا انگریزوں نے کہ یہاں پر اگر ہم حکومت چلانے کے لیے برطانیہ سے اپنے لوگ بلاتے ہیں تو ان پر تنخ... ان کی تنخ... ان پر خرچہ بہت ہوگا ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہوگی اور وہ انگریز ہوں گے، وہ بہت زیادہ ہی زیادہ مال مانگیں گے وہ افسر رہیں گے غلام تو بننا گوارہ نہیں کریں گے تو وہ تو پیسہ بہت سرمایہ ان پر بہت خرچ ہوگا اور یہاں کے جب سکول پڑھنے والے بنے گے تو معمولی تنخواہ پر یہ لانتی کہ بچے ہماری حکومت چلاتے رہیں گے ہم کیوں ایسا مہنگا کام کریں کہ ادھر سے بلائیں نہیں جب سستا ہوتا ہے تو مہنگا کرنے کا کیا چاند ٹکوں پر کو لگاتے جاؤ یہ کتے ہمارے کام کرتے جائیں گے سمجھ اس کے, اس کے علاوہ وہ برطانوی भा حکومت کی بقا کو اپنی بقا سمجھتے ہوئے سلطنت برطانیہ کے استحکام میں مصروف رہے کہ یہاں کے جو ہوں گے جب وہ ان کا ملازم ہم بنائیں گے تو وہ برطانیہ کی حکومت کو بچائیں گے تاکہ وہ خود بچیں کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ ہمارا بچنا حکومت کے بچنے کے ساتھ ہے اگر حکومت بچے گی تو ہم بچیں گے اور نام بھی رہیں گے تو ہمیں ہماری حکومت کو یہ کتے بچاتے رہیں گے مال اپنے آمد آمد آپ کو آمد بچانے کے کی اب سمجھ آ کہ اگر وہ ختم ہوگی تو تھانہ گیا تھانہ گیا تو برہم کدھر جائیں گے گے اگر وہ چلے گئے تو فوج کدھر جائے گی وہ چلے گئے کوٹ کدھر جائیں گے لہٰذا پھر کوٹ کا حملہ کدھر جائے گا لہٰذا جی انگریز ہماری حکومت کو بچائیں گے مال اس وجہ سے تاکہ اپنی تنخواہیں بچاتے رہیں اب سمجھ آئیے چوتھا مقصد انہوں نے یہ رکھا کہ اس سے برطانوی تہذیب اور عیسائیت کا فروغ ہوگا برطانوی تہذیب بھی پھیلے گی اور عیسائیت بھی پھیلے گی یہ چاروں مقصد ان کے پورے ہیں یا نہیں اس تعلیم سے کوئی اچھا یہ بتاؤ ان چار مقصدوں میں سے ایک مقصد جائز ہے کہ سارے نجائز ہیں. جب مکہ سے سارے نجائز ہیں تو تعلیم کتے کا بچہ حرام ہرامزادہ ملا کیسے جائز کرتا ہے بولو, بولو جب تعلیم, تعلیم, تعلیم کے اغراض و مقاصد ہی لانتی ہیں کفر ہے سراسر منافقت ہے سراسر دجل ہے فریب ہے آرام ہے کتنا ہے فساد ہے یہودیت کی غلامی ہے سب کچھ بولتے نہیں یار تو پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ تعلیم صحیح ہو تعلیم جائز معلوم ہوا یہ حرام زادہ مولوی خود جائز نہیں ہے بول سے نہیں اس تعلیم کو جائز کرنے والا یہ مولوی ناجائز ہے اچھا اس جو ہے نا اسی ضمن میں انگریز دش ہندو اور انگریز میں فرق بتا رہے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کا کیسا اور کس چیز کا دشمن ہے اور کتنا بڑا کتنا دشمن ہے اور انگریز کیسا اور کس چیز کا اور کتنا بڑا دشمن ہے فرق بتاتے ہیں دونوں کی دشمنی میں بت سناؤں فرماتے ہیں زیادہ ان سے رہو مختر ہندو سے یہ خود ہی سوچ لو دل میں اگر نہ کچھ قد ہو یہ چاہتے ہیں کہ ختنہ میاں کہو موقوف وہ فکر میں ہے مسلمانی ہی ندارد ہو فرماتے ہیں جتنا ہندو سے پرہیز کرتے ہو نا اس سے زیادہ انگریز سے پرہیز کرو بولو بولو کیوں فرماتے ہیں اگر پریشانی نہ ہونا تو ایک بات ہے وہ دل میں خود ہی سوچ لو وہ کیا کہ ہندو چاہتا ہے سپنا تمہارا باندھو ختنا کروانا چھوڑ دو بس ہندو راضی ہو جائے اور انگریز کے فکر میں ہے مسلمانی ہی نہ دار دو کہ مسلمانی ہی مسلمان میں نہ رہے وہ کہتا ہے ختنہ ہندو کہتے ہیں ختنہ نہ رہے وہ کہتا ہے مسلمانی ہی نہ رہے اب ختنہ نہ رہے ختنہ چھوڑ دے گا تو پھرس کا جائے گا بس اور مسلمانی نہ رہے گی تو کافر ہو جاؤ گا ستنا چھوڑنے سے کافر نہیں بنے گا بولتے نہیں ڈومرو فرماتے ہیں سکولی سکولی لوگ جو ہیں یہ نماز روزے کے متعلق کیا احتیاط رکھتے ہیں توجہ فرماتے ہیں انکار نہیں نماز روزے سے مجھے سکوڑی کر انکار نہیں نماز روزے سے مجھے لیکن یہ تریت اب ہے فیشن کے خلاف اب سمجھ ہے <laughs> سنو بھائی <سنو بھئی> سکول والوں کی طبیعت کیا ہے وہ طبیعت بتانا چاہتے ہیں تبھی طور پر یہ کیا کہاں جرب دکھاتے ہیں یہ اپنے بھائی کے مقابل قدر سے تن جائیے مسلمان سامنے ہو تو اکڑ جایا پورن ہو رہا ویکو نو ہاتھ نم اپنے بھائی مقابل کے مقابل کبر سے تن جائیے غیر کا جب سامنا ہو بس کلی بن جائے کلی جانے دو کلی اور کلی سمان چکنے رہے مرے اسٹیشن کے کلی نہیں ہو رہے اپنے بھائی کے مقابل کبر سے تن جائیے کا جلسام سامنا ہو بس کلی بن جائے فلسفا رہا مذہبی محفل میں لے لیکن مل دشمن جاؤ تو فور قبول کر لیا کرو سکول میں اگر مذہبی ٹوشن مار دس ہران دیا اویری گل کر دیا تیری بھن کے پردے کی گل کرنے کتیا کو ناقص ہران دیا اکبر پہنچن سر کے ہوں سمجھ لگی جی کچھ دلیر اپنے بھائی سن جائیر کا جب ہو بس کوئی بنا جاؤ فلسفہ دشمن اکبر فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے دین اور دھن کے دشمن نہیں ہیں انگریز یہ میں نے ایک موضوع لگایا تھا اس کی تائید میں شرکیش کر رہا ہوں اکبر سے پوچھا گیا حضرت یہ اکبر نے پوچھا کسی سے یہ بتاؤ انگریز کس کے دشمن ہے اس نے کہا دین کے آپ نے فرمایا دین کی تو وہاں پر کوئی قدر ہی نہیں ہے دین کو ان کی نظر میں کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے کہا ہماری دولت اور دن کے دشمن انہوں نے کہا تھے اب تو دولت رہی نہیں دشمن کیا ہوں گے تو انہوں نے کہا حضرت پھر سمجھ نہیں آ رہی کس چیز کے وہ دشمن ہیں انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں میں بتاتا کس چیز, چیز کے تمہارے میاں پن, پن کے دشمن مان ہیں مان مان یعنی کیا مطلب کہ مطلب مطلب یہ اعتقاد مطلب کہ پدرم سلطان بھوت یہ ختم کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ اس چیز کے دشمن ہے کہ مسلمانوں کی کبھی حکومت نہ بننے پائے حکومت ہماری رہے چاہے مسلمان مذہب والا والا ہو ہو ہو ہو چاہے چاہے چاہے لا بے اگر ملازم بننا چاہتا ہے تو یہ ہمارا دوست ہے یہ <تصفح> ہمیں قائم رکھنا یہ ہمارے لیے نقصان نہیں فائدہ مند اور سود مند ہے کیونکہ انگریز صرف اپنی بادشاہی اور سلطنت دنیا میں قائم رکھنا چاہتا ہے اس کو کسی سے تعلق سروکار نہیں نہ اپنے سے نہ کسی سے مذہب مکانا چاہتا ہے نہ کوئی چیز اصل وہ اپنی حکومت قائم رکھنا چاہتا ہے کیوں اس کو پتا ہے کہ میری حکومت کے بل بوتے اور طاقت پر میرے تمام مقاصد پورے ہوں گے جو چاہوں گا کرتا جاؤں گا ہر طرف تو بھائی بات یہ ہے وہ اسلام کی حکومت کا دشمن ہے اپنی حکومت کا حامی ہے اپنی حکومت خواہش مند ہے لہذا اب یہ ذہن میں رکھو کہ کیوں کتے ملا مدرسوں سے بلواتا ہے کہتا ہے محکمہ پولیس میں خطیب کی ضرورت ہے کہتا ہے یورپ میں تبلیغ کی ضرورت ہے کہتا ہے فلاں محکمے میں حضرت خطیب کی ضرورت ہے امام کی ضرورت ہے کیوں اس وجہ سے وہ کہتا ہے جو کتے کا بچہ رہے گا تو میرا غلام نہ حکومت تو میری ہوگی نا ہاں جی یہ اب حضرت عمر کی حکومت کا طلبگار نہیں ہے یہ غلام اور کٹو ہمارا رہے گا نقصد داری اور مزہ ہے اور لگ پائے گا کہ دشمن کی شکل ہے محمد کی پھر یہ ہمارا کٹو اور غلام رہا ہم زیادہ تو ان کی ان کی بےزتی اور زیادہ ہوگی ان کے دین کی ان کے محمد کی بےزتی ہوگی کہ سیرت سورت جو ہے صورت اپنائے ہوئے ہیں ان کے محمد کی اور غلامی اپنائے ہوئے ہیں ہم جیسے ماں سوتوں کی تو یہ ان کے محمد کی بہت بڑی بےزتی ہوگی اس وجہ سے ارے بھائی وہ گاڑی والے ملازم کی اور زیادہ خوشی سے لے لیتے ہیں کوئی پریشانی کو نہیں ہوتی اب اس بات کو ہمارے اکبر بیان کرتے ہیں تو سنیے اکبر کہتے ہیں نہ ہے دین کے اور نہ ہے دھن کے دشمن نہ ہے دین کے اور نہ ہے دھن کے دشمن kê, no kê, دشمن phagoran, اپنے میاں پن کے دشمن میاں پن مطلب حاکم یعنی ساڈے میاں پن پہلے میاں اس ہندوستان بادشاہ وہ سارے ہمارے صرف حکومت اسلامی کے دشمن ہے اب اب تمہیں راز سمجھ آ گیا ہوگا دعوت اسلامی کو بنانے کا یہ دعوت کا اور ریونڈ والی جماعت اور فلا صاحب کی جماعت جو غیر سیاسی بیٹھے ہوئے جو کہتے ہیں کسی کے یہاں سیاسی گپت کو مت چھیڑیں کسی کے خلاف مت صرف آئے اللہ اللہ کریں یہ بڑے محفل نات وغیرہ ساری کیوں ان کو پتا ہے یہ حرام جاتے ہیں تو بہن خود ہمارے ٹٹو ہمارے ٹٹو ہیں حکومت ہماری پر راضی ہیں ہم ان پر راضی ہیں یہ ہم پر راضی ہیں یہ ہماری حکومت پر راضی ہیں ہم ان کی غلامی پر راضی ہیں سمجھ نہیں آئی اس وجہ سے آگے فرماتے ہیں سن لواتے کتے کا بچے یہاں کہتے ہیں ہمارا فلانا انگریز دوست ہے فلانا انگریز دوست ہے فلانا انگریز دوست ہے اکبر کہتے ہیں وہ کتے کا بچہ جھوٹ مت بول انگریز کسی کو دوست نہیں بنا سکتا دوست نہیں بنا سکتا اکبر کہتے ہیں کیوں نہیں بنا سکتا آپ کہتے ہیں آپ اکبر لاکھ مشکے خوش کلامی کیجئے اور سگولیا کہتے ہیں اور سگولی لاکھ خوش کلامی کی مشق کر انگلش میں ایسے بولوں جیسے خود انگریز بولتے ہیں وہ کہتا ہے کتے کا بچہ جتنا مرضی مشق کر لے آپ اکبر لاکھ مشق خوش کلامی کی کیجیے کتنا ہی اظہار کی جتنا مرضی دائمی اعزاز کا اظہار کرو کہ ہم انگریز کی عزت کرتے ہیں فلان کرتے ہیں جتنا مرضی اظہار کرو دوستی کی آپ سے فرصت نہیں اس شوق کو دوستی سے آپ کی دوستی کی آپ سے نہیں اس شوق کو شوق تمہارا شوق آدھے نا بے ہزار یعنی انگریز بے ہزاروں تیرے تیری دوستی کی فرصت وہ ہے نہیں دوستی کی آپ سے فرصت نہیں اس شوق کو کیوں شوق کو کیا ہے کیا کہتا ہے وہ یا کھسکیے سامنے سے یا کھسکیے سامنے سے یا گلامی کیجیے انگریز کہتا ہے جیڑا ساڈا دوست بن تو آئے گا ہی جواب دیا گے اچھا یہ نہیں ویکھنا انگلش کیسی بولنا اچھا یہ نہیں ویکھنا کیسی کر سکنے ہیں یا نکل جائے یا گلامی کیجیے دوست نہیں صرف گلامی بنانے بنانے دوست, دوست نہیں بناتے کسی کو ہم ٹٹو بناتے بنام ہیں کیا بناتے ہیں دوست ہم نہیں بنا سکتے آخیا کیے سامنے یا غلامی جی آپ اکبر لاکھ خوش گولی چتیا لاکھ تو ٹک مٹ مارتا رہو کٹ مٹ مارتا رہو لکھ انگریزوں ورگی انگریز بولتا رہو مشک کرتا رہو آپ اکبر لاکھ مشک خوش کلامی کیجیے کتنا ہی اظہار کے لیجیے دوش دے آپ سے پورست نہیں ڈاکٹر تھروڈ پادری صاحب آپ جتنے خوش کلام ہوں گے یار انگلش میں فرفر بولیں گے انگریز کے لبو لے میں بولیں گے حتہ کے سننے والا ایسے ہی کرے سمجھے گا ایسے ہی گمان کرے گا جیسے آپ انگریز کے بیٹے ہیں لیکن پھر بھی سن لیجیے سے فرست نہیں اس شوق کو یا گلامی بولتے نہیں اللہ <سؤال> تعالی <سؤال> سمجھ <سؤال> آ گئی ہے